اللہ فقال اللہ متبارکہ و تعالیٰ قرآن المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ استمید علیب من الشیطان الرجیم من حمزه و نفیه و نفیه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقاندین والقاندان والضادقین والفادقات وَقاابين وَقاابات والقاشرريين والقااشات والذ تفدتيين وال ت سّ وَقامين وَقايم والشاافديين فوجههُ والحافظ والذاافريينَ الله كثيررا والذااقات ف اللههُلا مندس کط عجرًا عديم وَما كان ل مُؤْمنِن وَلاؤْمنن إذا اللہ الله کو بتا دیں اور قوانین فراہم کیے ہیں اور پھر مسلمانوں مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی ان ضابطوں کو اپنا لیتا ہے اور اس پر اچھی طرح سے عمل پھیلا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے عجل عظیم کا وعدہ کیا ہے مسلمان خواتین یہ فخ عائشہ تبیہ تفیہ زینک اسلامی نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں بن جاتی بلکہ کام ہونے کے لیے انہیں اپنا کردار اپنی گفتگار اپنی چال ڈال اپنی ساری کی ساری طرز زندگی اللہ کو بل کی وحی کے تابع کرنا ہوتی ہے اور جب اس کی زندگی وہ علاق بن جائے تو پھر وہ صحیح باہنوں میں مسلمان ٹہلوانے کی حقدار بن رہے ہیں اللہ و ہوا نے مثالی مسلمان اور وہ کی دس کفات جگہ کی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں مؤمنات ہیں تانے دار فرما کردار ہیں ساد بات سچ بولنے والیاں ہیں صادقات صبر کرنے والیاں خاشعات اللہ سے ڈرنے والیاں متصد اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والیاں قرض کرنے والیاں واحمات اور روزہ رکھنے والیاں اور ورشا کے رات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں و ذاکر اور اللہ العالمین کا ذکر کرنے والا یہ ایک آئیڈل کریکٹر اور ایک مثالی کردار ہے منہ میں مسلمان عورتوں کا جو اللہ خانہ ہوا تھا نے ایک ہی آیت میں جمع کر کے لے کر ہے کہ وہ مسلم ہیں اور مسلمان کیا ہوتا ہے اسلام کسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ علیہ وسلم اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی, وحدانیت کی گواہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دو وہ تو ناج فائش کرو وہ تو زکاتا اور زکات ادا کرو وہ تسلوم و رمضان اور رمضان کا روزہ رکھو وردہ سبیلا اور اگر طاقت ہے تو غیر حج کرو ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے ایک مثالی مسلمان عورت کا کردار وہ کیا ہے بنیادی خوبی کے وہ مسلم ہے یعنی یہ پانچ کام کرنے والی ہوتی ہے تو, ہی تو رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکوات کی ادائیگی رمضان کے رونے رکھنا اور بیت اللہ کا عٹ کرنا اور ایمان دوسری شادی اللہ نے بیان کی ہے ایمان کی ایمان, کی ایمان کی ایمان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے خبر دی کہ ایمان کسے کی کہتے ہیں توٹائی ہیری جی کہ اللہ پر ایمان لائے فرحضوں پر ایمان لائے اللہ کی نازلکا کتابوں پر ایمان لائے اللہ کے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان آخرت پر قیامت کے دل پر یقین ہو اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان ہو یہ چھ چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے پانچ چیزیں اسلام میں داخل ہیں اور چیزیں ایمان میں ان ایم دونوں کو ملا دیں کل گیارہ چیزیں بندیں تو بجور قادت کی خواہی نماز کا سیام کی ریلی رمضان کے روزے بیروہ کا عرض اللہ پر ایمان نبیوں رسولوں پر ایمان فریدوں پر ایمان کتابوں پر ایمان تفدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ کل گیارہ چیزیں بن گئی جب یہ کسی شخصیت میں جمع ہونا ہے مرد ہو گیا عورت یہ گیارہ کام کسی ذات میں جمع ہو تو یہ ایمان بن جاتا ہے وہ شبد مف کہلواتا ہے اور مسلم کہلواتا ہے حریف وقت عبد الطیب میں نبی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بلی کا وقت آیا وہ کچھ دن رہنے کے بعد اسلام سیکھنے کے بعد واپس جانے لگے تو نبی ربی شریف صدار و وسلم نے انہیں چار کاموں کا حکم دیا اور چار سے منع دیا ہمارا حکم ایمانہ وحدہ ہو انہیں اللہ وقدہ ہو اور ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا ہر ایماندہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں کہنے لگے اللہ اور رسول ہو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ایما ایمان کا پہلا اثر ہے اللہ پر ایمان لاؤ آمد اللہ میں اللہ پر ایمان لایا اللہ پر ایمان لایا کیا مطلب کہنے لگے اللہ رسول روحا ہے اللہ رسول سماعت وسلم بہتر جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے فرمایا اللہ الہ الہ اللہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مان لیا تو اللہ پر ایمان ہو گیا ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہی ہو میری اکوبر کو انسان کی گواہی ہوا کا نماز قائم کرو وطوۃ زکاتا اور زکات ادا کرو بمازانہ اور رمادان کے روزے رکھو وہ پانچواں حصہ ادا کرو یہ کل پانچ کام مل کر ایمان کا پہلا ہو کر تو یہ کل گیارہ کام بن جاتے ہیں ان پانچ چیزوں کو ملا کے ایمان دلا کا بارے ایک بن گیا دوسرا حج بیت اللہ جو اسلام کی تاریخ میں ذکر ہوا ہے یہ پل چھ ہو گئے اس کے بعد نبیوں پر رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان پرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان کل گیارہ کام ہے یہ جو بندہ کرے وہ محمد اور مسلم ہے اور ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں صرف اور صرف محمد جان ہی داخل ہوگی جس میں ایمان نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا اور پھر اللہ پر ایمان کا پہلا مرحلہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا ہے لیکن اس کے بعد ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے اللہ کی توحید اللہ اللہ, اللہ اللہ کی توحید و وحدانیت ہر لحاظ سے امباء الف میں الوحیت میں, میں, میں اللہ رب العالمین کو واحد و یکدا ماننا اور اسی طرح تیسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی کاندازی مسلمان اور ہے قاندار برداری کرنے والی عبادت گزار خال اللہ کو پکارنے والی اللہ کی حفاظت کرنے, کرنے والی اور اس میں خوشبوخو اور آج کی صفت بھی ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ رکھے اور اسی طرح کانتا فرما بردار اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری کے بعد اپنے خانہ شوہر کی اطاعت اور فرضہ برداری اور اس کے بعد والدین کی اطاعت اور فرضہ برداری کال یہ مؤمن مثالی عورت کی صفت اللہ نے ذکر کی ہے کالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بادشاہ داری باشا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سیدا کرنا درست نہیں ہے عَرُ <عَرَيْن> اگر یہ جائز ہوگا کہ کوئی انسان کسی انسان کو سیدا کرے جدا جی ہاں تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خانت کو سیدا کرے کیوں من اگر شکتی ہی کیونکہ اللہ بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے عورت پر فرمایا نقسی بھی قسم ہے اس داخ کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو انہ مین قدر ہی علاقوں پر اگر مرد کے سر سے لے کے سر کی مانگ سے لے کے پاؤں تک جسم پر پیپ ہو اور وہ عورت اس کو صاف کرتی رہے ماں جمتا ہوں وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی یعنی خامد کا اللہ وبہ عالمی کی اشاعت اور اس کے بعد خامد کی اشاعت اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ای کیا میں شادی شدہ ہوں پر ہوں تو اپنے خام کے حق میں کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے حق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کوشاہی نہیں کرتی ہاں جس کام سے میں عاجز آ جاؤں جو میرے پاس سے باہر ہو وہ ایک الگ بات ہے اگر نہ اس کی ہر لحاظ سے اطاعت کرتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تو طرح کا تعلق ہے کیسا معاملہ ہے جنت وہ تیرے لیے جنت اور تیرے لیے جہنم ہے یعنی جنت اور جہنم کا واحد ہے اگر اس ایستا کو فتح برداری کرے گی تو وہ تیرے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گا اور اگر تو اس کو ناراض کرے گی اور اس کی نافرمانی کرے گی تو وہ تیرے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن گا کا نثان فرما بردار اٹاس کی آگ گزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عبیر جنا کیا سمحے جنت میں تمہاری بیتوں کے بارے میں نہ بتا رہ جنتی عورتوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں پر مایا پن ہر وہ عورت ودود جو بہت زیادہ آمد سے محبت رکھنے والی بچے جننے والی اور حالت کیا ہے عیدا واد اور وہ اسی آئی نہیں جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اس عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے خامد کی طرف سے اور گادی زوجہ یا اس کا آمد اس پر ناراض ہو جائے گے ہو جائے قالد تو وہ کہتی ہے دی ہی یدی یدی. یہ میرا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ میں کھٹا نہ ہوا میں اس وقت تک سوؤں بھی نہیں جب تک توھی نہ ہو جائے یعنی اگر خامد ناراض ہو تو وہ فوراً اپنے قامت کو مناتی ہے اور راضی کرتی ہے یہ ایک مثالی عورت کی صفت اللہ سے اعلیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہے کہ وہ فرم کرنے والی جس جس کی اطاعت اس پر فرض ہے ہر اس کی اطاعت کرتی ہے کیوں کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت خامد کی اطاعت والدین کی اطاعت اپنے سر سرپرست کی اطاعت جس جس کی اطاعت اس پر فرق اور لازر ہے پانی کا وہ سر فری نہیں ہوتی بلکہ اطاعت شعار ہوتی ہے سر جکانے والی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے پھر ایک سفت اللہ تعالی نے بیان کی پہ بات کرنے والی صادقات سچ بولنے والی सच یہ उनकी एक ایک بنیادی है ہے کیونکہ مہ میں جھوٹا نہیں ہوتا نفاست وہ جھوٹ پر دبنی ہے جھوٹ نفات کی علامت اور نشانی ہے پر میں ارب احمد کنفی کا منافع چار چیزیں چار صفات اور آداب جس بندے میں آ جائیں وہ خالص منافق ہے امن خان کی حمایت کا کبھی اور جس میں ان چار میں سے ایک علامت ہوگی کا نصیح ہڈا رہا تو اس میں نفا کی چھوڑ دے چار علامات اور شفا کیا ہیں گفتگو میں زیادہ ادا وہ ادا کرتا ہے تو خلاف بازی کرتا ہے توڑ دیتا ہے وہی نفانا امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے وا لا خا فا, فَا, فَا اور جب لڑائی کرنا ہو تو گالیاں نکالتا ہے لڑائی میں گالیاں نکالنا امانت میں خیالت کرنا وعدے کو توڑنا گفتگو میں جھوٹ بولنا یہ چار سفار آداد خط جس بندے میں جمع ہو جائیں کان منافق اور خالفا وہ خالف پیور منافق اور ان چاروں کا مرکزی اور بنیادی حصہ کیا ہے جھوٹ گفتگو میں جھوٹ امانت میں پیارت کرے گا تو کیسے جھوٹ بول کے واقعے کی خلاف ورزی کرے گا تو کیسے جھوٹ بول کے کسی کو گالی دے گا تو کسی ماں پہن, کسی کی ماں بہن پہ جھوٹ ہی بکے گا یعنی جھوٹ جب اپنی تمام سخت شبدوں اور سوتوں میں کسی بندے میں جمع ہو جائے تانا منافع خالدان وہ خالص مناسب ہو جاتا ہے جھوٹ نفاق کی صفت ہے عورت کی صفت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنا جو مجھے اپنی دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شردا کی حفاظت کی روانہ دے دے ازمن لہل جنہ میں اس کو جنت کی روانہ دیتا ہوں تو زبان کی حفاظت کیا ہے زبان سے تچ بولا جائے جھوٹ دیپک چگلی دھوکا دہی فہش ان کاموں سے بچا جائے فضول نقوی یا گوئی ان سے اجتناب کیا جائے زبان کی حفاظت اور پھر صفت اللہ تعالی نے بیان کی بات صبر کرنے والی ہیں کہ ان پر کسی طرح کی بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پہ صبر کرتی ہیں جگہ سب سے کام نہیں دیتی روٹی پیٹ بھی نہیں ایک عورت اس کا بچہ فوت ہوا وہ رو رہی تھی شور شرابہ کر رہی تھی بین کر رہی تھی ماتم کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے آپ نے اس کو منا کیا کہتی ہے جو مصیبت مجھے آئی ہے مجھے پی ہوگی تو پھر پتا چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے بعد میں اس کو کسی نے کہا کہ سونے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہتی ہے یہ جی اللہ کے رسول تھے بھاگی بھاگی سے اللہ کے کہنے لگی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا میں اب صبر کرتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہوتا ہے جو چوٹ پڑتے ہی لیا جائے رو ہو کے جو سارے ہی چپ کر جاتے ہیں سبر کیا ہے کہ جب مصیبت پہنچے جب دکھ پہنچے اس وقت بندہ اپنے آپ کو پابوں میں رکھے کنٹرول رکھے یہ ہے صبر اس وقت جدا پدا کرنے اور رونے پیٹنے سے گریز کرے نم سدم سنکولا جب فیملی ضرب لگتی ہے جب چوٹ پڑتی ہے دل پہ اس وقت جو صبر کیا جائے اصل صبر وہ ہے روای ہیں کہتے ہیں کہ مجھے عبداس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارا پوری کمرا اصل بھی نہ جننا کیا میں تجھے جنتی عورت اور نہ میں نے کہا بنا کیوں نہیں اگر زمین پہ چلتی پھر جنتی عورت نظر آ جائے تو یہ ایک شہادت مندی ہے میں نے کہا ضرور دکھائیے کہتے ہیں ایک عورت گزر کے جا رہی تھی اس کی طرف کر کے کیا عورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اتنی اسرا اطکشم مجھے مرگی کا دورہ دورہ پڑتا ہے اور میرا پردہ کھل جاتا ہے تو لہذا فضل اللہ علی اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ بچے بیماری سے چھپا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ چھٹی دار الحا ہی دار اللہ حل اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کر دیتا ہوں ان شی فبر سے فون کے جننا اور اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر تیرے لیے صبر کے بدلے میں جنت ہے اپنی اس بیماری پر اگر تبر کیے رہے تو اس کے بدلے میں تجھے جنت کے روانہ دیتا ہوں تو وہ کہتی ہے بل اف بلکہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بیماری پر صبر کرنے سے مجھے جنت ملتی ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں وہ لوگ جنت کے کیسے مشتاق تھے دنیا کی تنگیاں تکلیفیں مصیبتیں کیسے جنت کے حصول کے کی صحیح بند بلکہ میں صبر کرتی ہوں اور پھر کہنے لگی انتقم میں جب دورے میں ہوتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے فض اللہی تو اللہ سے میرے لیے یہ دعا کرے اللہ تکشم کہ میں کھلوں نا فدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعا کی اور اس دعا کے بعد اس کو دورہ پڑتا تھا سڑے بازار وہ گر جایا کرتی تھی اور اس پر دورے کی کیفیت ساری ہو جاتی تھی لیکن اس کا پردہ نہیں کھلتا تھا فرماتے ہیں یہ ان دورہ آپ میں اہل جننا اہل جنت میں سے ہے یہ عورت جنتی عورتوں میں سے ہے کیا کفت ہے صبر اس نے صبر کیا اسی طرح یہ صبر کا معاملہ جسمانی بیماریوں پر اولاد قریبی رشتے داروں کی والے بہن بھائیوں کی وفات پر اور اسی طرح آنے والی دیگر پریشانی اور مصیبتوں پر دوست احباب کی طرف سے رشتے داروں کی طرف سے بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کی طرف سے برابر والوں کی طرف سے مختلف قسم کی ادا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جنتی مثالی مسلمان عورت کی کیا ہے پاد صبر کرنے والی ہر دکھ گدمی تکلیف اور پریشانی پر صبر رزق میں فراقی ہو اللہ کا شکر اور اگر رزق میں تنگی ہو جائے تو خامد کو حرام کمانے کے بھی پورا نہ کرے فضحان, تھوڑے پہ صبر کرے یہ مثالی مسلمان محمد عورت کی صفت ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی خواہشہت ڈرنے والی اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ اللہ کا ڈر جس دن میں پیدا ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے رقبہ بھی سمر جاتی آسرت کی کامیابی میں اہم ترین کردار اللہ کے ڈر کا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہو وہ گناہ نہیں لگا کرتا اور اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو فور اللہ رب العالمین کی طرف عنابت کرتا ہے رجوع کرتا ہے اللہ سے وابا غائب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ یا پھر یا خوب چلو میرے بندے کو پتا تو چلا نا کہ اس کا ایک رد ہے جو گناہوں پر واقع بھی کرتا ہے اور صاحب وہ گنا واقفی کر دیتا بندہ بندہ ہے جب تک اللہ چاہتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے پھر اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بابا صاحب ہوتا ہے اللہ فرماتے میرے بچے کو معلوم ہو گیا تو میرا رق ہے جو میرے گناہوں پر میرا موافظہ کرنے والا اور میرے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے میں نے اس کو بخش کیا بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے بار بار توبہ کرتا رہتا ہے ہر بار توبہ کرتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کرتا اور صرف ممکن کوشش کرتا ہے ہر ممکن کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے لیکن آخر انسان ہے اور شیزان اس کو بہتانے پھسلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو پھر معاف کر دیتے خواشحت اللہ کا ڈر یہ اللہ کا ڈر ہے جو بندے کو اللہ عب العالمین کی طرف رجوع کرنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے پر مجبور کرتا ہے صحیح بخاری کے اندر ایک طویل حدیث ہے کہ ایک آدمی اس نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے تھے سادے امتوں میں تھے وہ مومن مسلمان تھا مومن تھا اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاص کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ کہیں بکھیر دینا اور کچھ دریا سمندر میں پھینک دینا کیوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جمع کر لیا تو مجھے ایسا آزاد دے گا کہ ایسا آزاد اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا وہ خوف ہو گیا بیٹوں نے ایسے ہی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو جمع کر دیا خاک جو کچھ سمندر پوچھ کی گئی کچھ ہَاؤں میں اڑائی گئی اور کچھ بگھیر دی گئی اللہ نے جمع کر لیا اور پوچھا تو نے یہ کیوں کیا کہتا ہے من یا سیکا اللہ کو سے ڈال کے گجا نے کیا کام اس نے غلط کیا تھا ہوئی اس سے غلطی ہے اس نے کیا سمجھ لیا کہ اگر میری آپ کو سمندر میں بہار دیا جائے گا تو شاید اللہ والا جمع آتا کرے گا عقیدے کی غلطی تھی بہت بڑی لیکن یہ غلطی اس نے اس سے ہوئی کیوں اللہ سے ڈر کے اللہ کا ڈر اس کے دل میں تھا جہارت کی وجہ سے غلطی کر رہا تھا اونچا تو نے کیوں کیا کہاں میں نے خوشیا کی اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا نبی شریف صن الرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماف کر دیا ساتویں صف اللہ نے ذکر کی ہے فائمات روزہ رکھنے والیاں آج کل تو عورتوں کو بیماری ہے رمضان کے روزے بھی پورے نہیں رکھنے ہاں جو شرح ازر ہے جس کی وجہ سے روزے چھوڑے جائیں اس کی شریعت نے نقصان دی اس کے روزے چھوٹ رہے عورت لیکن بعد میں جو روزے رہ گئے ہیں اسے پورا کرے مرد ہوں یا عورتیں رمضان کا مہینہ آتا ہے سروائی ہوئی روزے مومنہ مثالی عورت کی سفر کیا ہے سائے روزہ رکھنے والیاں سردی روزے بھی اور نفلی روزے بھی مارچ میں کا روزہ ایام بیز کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا کرتے تھے سارے روزہ رکھنے والی اور آخری بیان کی متصدقات صدقہ آٹھیں متصدات خرچ کرنے والی مردوں کے نسبت، عورتوں کو صدقہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید الفطر یا عید الضحا کی آپ نے نماز پڑھائی خطبہ ارشاد فرمایا عورتوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی ہے مردوں کی نسبت عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں وہ کہنے لگی وہ بھی میں یا سو ابا ایسا کرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مردوں کی نسبت چہنم میں زیادہ کیوں فرمایا تک سر وہ تب سڑن تم لال تان بہت زیادہ کرتی ہو اور خاموں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو مار ایسونا کے ساتھی عقل الدیم اظہب رجمیزا فرنا اقل بھی ناقص ہو دین بھی ناقص ہو اور ناقص العقل ناقص الدین عقل مند آدمی کی عقل کو گھما کے رکھ دے ایسا میں نے کبھی نہیں پایا ہاں عورتوں میں یہ سبت ہے جتنا زیادہ عورتیں عقل مند آدمی کے دماغ کو گھما دیتی ہیں نا پن عقل ہونے کے باوجود نہ پن چین ہونے کے باوجود اتنا زیادہ میٹر دندے کا اور کوئی نہیں گما سکتا کہنے لگی پھر اپنا سرفا کرو بروں کل زیور ہی صدقہ کرو اور پھر عورتوں نے صدقہ کیا اتنا صدقہ کیا کہ ڈھیر لگا دیا اپنا زیور اتار اتار کے سدا سدتے کی ضرورت مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ ہے اور اس شدید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غلط کو مٹاتا اور کم کرتا ہے اور جہنم سے نجات کا باعث ہے جنت میں داخلے کا باعث ہے گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے پھر اسی طرح نویں صف اللہ تعالیٰ نے بیان کی حافظ دار شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم فرماتے, بن رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا جو بھی عورت ادا صلیم سا پانچ نمازیں ادا کرے دن رات میں جو اللہ نے فرض کی ہیں اور رمضان کا روزہ جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ پورا مہینہ روزہ رکھے وہ حقید اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے وہ جہاں اور اپنے خامد کی اطاعت کرے فرما کرے پہ حکم چلائے نہیں اس کا حکم ماننے عطا فرمایا اس کو کہا جائے گا پھر جنتی من ابواب شکتی جنت میں جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے دسویں صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بس ذاتی واپ اللہ کا ذکر کرنے والی اللہ کا ذکر ویسے تو تمام سر عبادات اللہ کا ذکر ہی ہیں لیکن یہاں ذکر سے مراد زبان سے ادا کیا جانے والا ذکر ذاکرات اللہ کا ذکر کرنے والی تصدیق تحلیب تحمید گھر میں فارغ وقت کام کاج تو ہاتھ سے کرنا ہے زبان فارغ ہے کام کاج کرتی رہے قرآن کی گلاوت کرے اللہ کا ذکر کرے استغفار کرے اللہ کی تصویرات بیان کرے اللہ کی تحمیدات سبحان اللہ الحمد للہ اللہ لا حول ولا قوت الا لاہ اب تو اللہ یہ کل زبان پہ ہوں آج کل جن کو اور کوئی کام نہیں ہوتا زبان سارے گئے ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہیں اور کام کے کام ہو ہیں پھر پینٹ بھی رنگ برگے سارا سارا دن لگے رہو باتوں پہ لگایا ہوا ہے پوری مثال کی اور اس کا کردار کیا ہے ذاتے بات اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں یہ دس صفات اللہ سبحانہ سہال نے ذکر کی ہیں کہ ایک مسلم قوم کی بیٹی وہ ان دس صفات کی حامل ہوتی ہے اور یہ ایک مثالی عورت ہے جس کے اندر یہ دس صفات پائی جائیں اور آج کل مثالی عورتیں کون ہیں دیکھیں ہمارے میڈیا پر وہ وہ ملالہ کا ملالی ہی ختم نہیں ہو رہا جب سے سیائی ہوئی ہے بس پتا نہیں اس کو کیا کیا کیا بنا دیا اور یہ معاملہ کیا ہے کہ پوری قوم کو آئیڈیل ایسا دیا جائے جو ان کو اللہ رب العالمین کے دین سے دور کرنے والا ہے جب دین سے دور روز آئیڈیل بنا کے مثالی بنا کے پیش کیے جائیں گے نمونہ بنائے جائیں گے تو پھر اسی نمونے کو ہی قوم نے فالو کرنا ہے مسلمان مسلمان کے اس اسوہ کیا ہے لط کان لکلفی رسول اللہ اس وقت کچھ ہفتانہ لینکانا یا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام اسلامی تعلیمات جو اس عمل کرنا ہوتا ہے وہ ایک مثالی کردار کا فائدہ ہے یہودوں نے سارا کی تکلیف اور ان کے پیچھے چلنا ان کی روش ان کی عادات ان کی تہذیب ان کا ثقافت ان کی ثقافت ان کا کلچر یہ اسلام نہیں ہے نہ مسلمانوں کے ہاں یہ لانی بلکہ مثال اور آئیڈیل نمونہ جو ہے وہ کیا ہے ان مسلمین اول مسلمان مرد مسلمان عورتیں وکمینین ولمار محمد مرد محمد عورتیں و القانتی فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں وہ قادین اول فادثات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں وہ سوابرین صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں وہ سوا امین روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں وہ اللہ فرین اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کا اللہ کا بکثرت ذکر کرنے, کرنے والی عورتیں لہم اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے وہ اجرن عظیمہ اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے وما کانا کسی مؤمن مرد یا مؤمن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اپنا اختیار استعمال کریں تو میں یقہ رسولہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافربانی کرے بقد والمینا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں پھٹک گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے کما توفیقی اللہ بلّہ پہلے کی توقع تو وہی